بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الحدا تصنیف حضرت سخی سلطان باہو رحمد اللہ علیہ باب سات شرح معرفت و عارف جان لے کہ عارف کئی قسم کے ہوتے ہیں اور کئی جسموں کئی اسم کے مالک ہوتے ہیں مثلا عارف مسمّہ عارف حکم در حکمت مومہ عارف نفس عارف قلب عارف روح اور عارف رب من عراف نفسہو عارف نفس اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور تقوا اختیار کر کے نفس کو لذت و ہوا و شہوت و ریا اور شرک و کفر سے روکتا ہے کیونکہ لذات و شہوات و ہوا و پہشت و حور و قصور اور نمائے اقبا کے ذائقے کی امید آرزو و التجائے نفس کو زندہ رکھتی ہے ان کے ہوتے ہوئے نفس ہرگز نہیں مرتا اور معرفت مولا کی طرف ہرگز رجوع نہیں کرتا اور من آرافا رباہو جو شخص رب کو پہچان لیتا ہے وہ تصور اس میں اللہ ذات کے ذریعے دیدار الٰی سے مشرف ہو کر مقام توحید میں اس طرح غرق فنافی اللہ ہو جاتا ہے کہ نہ اسے نفس و دنیا یاد رہتے ہیں نہ شیطان یاد رہتا ہے اور نہ اسے بہشت یاد رہتی ہے من عرف نفسہ ہو فقد عرف فقط آرا بقائے جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا تو یہ مرتبہ اس عارف باللہ ولی اللہ کا ہے جو ہمیشہ مشاہدہ بقائے الہی میں گرک رہتا ہے وہ اللہ تعالی کو اس طرح پہچانتا ہے جس طرح کے پہچاننے کا حق ہے فرمان حق تعالیٰ ہے تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا فرمان حق تالہ ہے اللہ ہو اس میں اللہ ذات مومنوں کا ایسا دوست ہے جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں پہنچا دیتا ہے جو ولی اللہ ہمیشہ مشاہدۂ دیدار الہی سے مشرف رہتا ہے وہ عالم بلا عارف حضور ہے طالب اللہ پر فرض این ہے کہ وہ پہلے ہی دن خود کو حضوری کے اس مرتبے پر ضرور پہنچائے عارف عام عارف نام اور عارف اقتدام بہت ہوتے ہیں اسی طرح عارف علم مطالعہ کتاب خوانی عارف طلاوت حافظ قرانی عارف ذکر سلطانی عارف ذکر قربانی عارف ایانی عارف نفسانی عارف روحانی عارف نانی عارف حیوانی عارف مستخرات خلق بادشاہ امرا صاحب مراتب بے جمعیت اہل نقش و دائرہ کش پریشانی عارف علم دعوت میدانی عارف فرشتہ در حیرت اور عارف جنونیت شیطانی بھی بہت ہوتے ہیں لیکن ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی فقیر ہوتا ہے جو فنا فی اللہ عارف ربانی واقف اصرار سبحانی عارف فنا عارف بقا عارف محبوب عارف مجزوب عارف مرغوب عارف مطلوب عارف کشف العرواء اور عارف کشف القلوب ہو کر دونوں جہان پر امیر ہوتا ہے پیت بیت میں نبی علیہ اللہ وسلام کا طالب و عارف ہوں اور ہر وقت ان کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں اور ثابت قدمی سے ان کی پیروی کرتا ہوں جو عارف ہر وقت دیدار الہی سے مشرف رہتا ہے اسے مطالعہ علم و پیغام و علام و الہام و آواز کی کیا حاجت ہے بیت باہو تو رضائے الہی کی خاطر وحدت الہی کا مشاہدہ کرانے والا راہنما ہے اے طالب سر کٹا کر میرے پاس آ تاکہ میں تجھے وحدتِ الہی میں غرق کر دوں طالب اہل تقلید کو ہمیشہ خطراتِ دنیا کی بیماری لاحق رہتی ہے اور جب تک وہ دیدار الٰی سے مشرف ہو کر فنافی اللہ بقا باللہ نہیں ہو جاتا اس کا یہ مرض لا دعا ہی رہتا ہے فرمان حق تعالیٰ ہے ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا ہے طالب اللہ کا اولین مرتبہ یہ ہے کہ تصور اس میں اللہ ذات کے ذریعے اس پر علم واردات غیبی و فتوحات لا کا ہر مرتبہ وہ ہر درجہ عیاں ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اسے اپنی تصانیف میں بیان کرتا رہتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے اور اپنے جذب قدرت سے اسے لاہوت لا مقامے لے جاتا ہے جہاں وہ یکتہ ہو کر متوجہ با خدا ہو جاتا ہے اور خلق کو اپنا مرید و طالب بنانے کی تما چھوڑ دیتا ہے نفس و شیطان و دنیا کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ تحصیل علم معرفت سے فارغ ہو جاتا ہے اس صورتحال حال کو دیکھ کر تمام مرید اس سے بے اعتقاد ہو کر جدا ہو جاتے ہیں صرف وہ طالب مرید اس کی ساتھ پورے اخلاص و یقین و اتحاد و اعتقاد کے ساتھ قائم رہتا ہے جو ابتداء سے انتہا تک مرشد کے تمام احوال کو اچھی طرح سمجھتا رہتا ہے جیسا کہ سورہ کہف میں مندرجہ واقعہ میں حضرت موسٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے تمام احوال کو ابتداء سے انتہا تک اچھی طرح سمجھا لہذا تو بھی اے طالب اپنے مرشد سے تمام احوال و افعال و امال و اقوال کی حقیقت جاننے کے لیے گفتگو کر لیا کر علم غیب کو پڑھنے اور سمجھنے کی یہ واضح راہ اس اہل تحقیق کو نصیب ہوتی ہے جو با توفیق ہو توفیق رفاقت الہی کا نام ہے ان مراتب کو مردہ دل اہل زندیق کیا جانے کہ وہ ان مراتب سے محروم ہوتا ہے ابیات لقائے الہی کے لائق وہ عارف ہوتا ہے جو غرق فل توحید ہو کر دیدار الہی کرتا رہتا ہے اسے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ایسا عارف خدا کے فضل و کرم سے سب کچھ چشمے ایا سے دیکھتا ہے قرب و حضوری معرفت و توفیق ذکر فکر مراقبہ تحقیق کاشفہ صدیق محاسبہ تصدیق اور ولایت و غنائت لا شکایت و غنائت لا نہایت و غوثی و قطبی و فقیری درویشی کا کوئی مرتبہ و منصب اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تصور اس میں اللہ ذات کا شکل اختیار نہ کیا جائے کیونکہ حضرات اس میں اللہ ذات سے انوار توحید پر تصرف حاصل ہوتا ہے جس سے طالب اللہ غرق فنافی اللہ ہو کر دیدار الہی کرتا رہتا ہے اس طرح دیدارے الہی کرنا روا ہے کیونکہ یہ سراسر سر عطائے خدا ہے جو اس کے جذب و لطف و فیض و فضل کا مرتبہ محمود ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس پکشش کا منکر ہو جاتا ہے وہ مرتبہ محمود سے روح گردانی کرتا ہے اس کی آکوت مردود ہو جاتی ہے چاہے وہ کوئی عالم جاہل ہو یا جاہل عالم ہو بیت راہِ معرفت میں ہر عارف کو یہ توفیق حاصل رہتی ہے کہ وہ حق و بادل کو ایک ہی نگاہ میں پرکھ لیتا ہے جس شخص کا دل مردہ اور تن افسردہ ہو وہ طالب دنیا ظالم بخیر اور سیاہ دل ہوتا ہے جو مسلمانوں کی رہزنی کرتا ہے ایسے ظالم کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے ظالم لوگوں سے میل جول مت رکھو ورنہ ان کے ظلم کی آگ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی جو شخص کنائے الہی سے علم وحدانیت پڑھ لیتا ہے وہ وحدت الہی میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ اسے سواب یاد رہتا ہے نہ عذاب کبھی وہ مست ہوتا ہے اور کبھی ہوشیار کبھی سوتا ہے اور کبھی جاگتا ہے لیکن ہر وقت اور ہر حال میں فنافی اللہ ہو کر مشرف دیدار رہتا ہے یہ مراتب ہیں اس نجات یافتہ عارف کے جو نہ تو غمگین ہوتا ہے اور نہ خوف زدہ یہی وہ عطائے فضل ہے جو علماء عامل اور فقرائے کامل کو حاصل ہوتی ہے اے احمق سیاہ دل و بے حیا آدمی اپنے دل میں اللہ کی طلب پیدا کر اگر کوئی آدمی اپنی ساری زندگی اس آرزو میں صرف کر رہا ہو کہ اسے کیمیا کا علم حاصل ہو جائے یا علم دعوت تقسیر حاصل ہو جائے یا چاہتا ہو کہ مشرق سے مغرب تک اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام ممالک کو مسخر کر کے ایک عالمگیر بادشاہی کا مالک بن جائے یا یہ چاہتا ہو کہ معرفت الہی حاصل کر لے اور غرق فنافی اللہ ہو کر ہمیشہ دیدار پروردگار تھے مشرف رہے یا اسے ایسی بادشاہی حاصل ہو جائے کہ وہ دونوں جہان پر امیر ہو جائے یا وہ لحتاج فقیر ہو جائے یا وہ اس چیز کا خواہش مند ہو کہ تمام انبیاء و اولیاء کی ارواح سے و ملاقات کرے اور ان سے دستے مصافہ کرے یا یہ چاہتا ہو کہ آیات قرآن میں سے اس میں عزم معلوم کر لے اور ہمیشہ خزر علیہ السلام کا ہم مجلس رہے یا یہ چاہتا ہو کہ اسے دنیا و آخرت کا ہر مطلب حاصل رہے تو اسے چاہیے کہ اس کتاب کو اپنے دائمی مطالعے میں رکھے اگر مطالعے کے شروع ہی میں اسے کل و جز کے یہ تمام خزائن الہی حاصل نہ ہو سکے اور وہ اس کتاب کے مطالعے سے واصل نہ ہو سکے تو وہ بڑا ہی بدبخت و بدقسمت و بد نصیب ہے یہ کتاب کسوٹی ہے پیر و مرید کے لیے اور کسوٹی ہے تمام علمائے اخبار و آیات کے لیے ابیات جو طالب طلب مولا میں سر قربان کرنے کی بجائے عورتوں کا متلاشی ہو اسے تین طلاقیں دے دے کہ عورت پرست طالب کی نظر ہمیشہ عورت کو تلاش کرتی رہتی ہے جو طالب طلب زن میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ زن مرید ہو جاتا ہے اور زن اسے راہ توحید پر چلنے نہیں دیتی اے طالب بے سر ہو کر اور اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر ادھر آ تاکہ میں تجھے ایک ہی نظر سے حضور حق میں پہنچا دوں کوئی ایک طالب بھی طالب صادق نہیں ہر طالب خود پرست اور خود پرست طالب کتے کی مثل ہوتا ہے اے طالب تو ایک باپ اور ایک پیر اور ایک ہی مرشد کا ہو کر رہ جا کیونکہ کتے کی طرح در بدر پھرنے والا آدمی طالب ہرگز نہیں ہوتا کتا ذاکروں کو ذکر خفیہ حاصل ہوتا ہے جو انہیں دیدہ ور بنا دیتا ہے اور ان کی نظر دیدار خدا پر لگی رہتی ہے ایسے ذکر سے ذاکر ہمیشہ روئے خدا دیکھتا رہتا ہے جس ذکر و فکر سے حضوری حاصل نہ ہو اس کی ضرورت ہی کیا ہے جان لے کے ذکر خفیہ اور ذکر جہر آٹھ طرح کا ہوتا ہے چنانچہ ذکر خفیہ سے مشاہدہ دیدار نصیب ہوتا ہے اور تصورے اس میں اللہ ذات سے وہ تفیق و تحقیق حاصل ہوتی ہے کہ جس سے کل و جز کی ہر چیز زیر تصرف و زیر عمل آ جاتی ہے خفیہ ذکر کرنے والا صاحب نظر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالی کے قرب میں حاضر رہتا ہے کیونکہ ذکر خفیہ سے وہ چشم بینا حاصل ہوتی ہے جو عن بعین مشاہدہ کرتی رہتی ہے ذکر کی وہ آٹھ قسمیں یہ ہیں ذکر چشم نمبر دو ذکر کان نمبر تین ذکر زبان نمبر چار ذکر ہاتھ نمبر پانچ ذکر پاؤ نمبر چھ ذکر قلب نمبر سات ذکر روح نمبر سات ذکر سر ان میں سے ذکر چشم ہی وہ ذکر ہے جو اے نما ہے اور جس سے طالب لقائے الہی سے بہرا ور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بن کر دیدار الٰی سے مشرف ہوتا ہے ذکر چشم سے طالب مکمل طور پر غرق فل توحید ہو جاتا ہے جب کہ باقی اذکار سے یعنی ذکر کان ذکر زبان ذکر ہاتھ ذکر پاؤں ذکر قلب ذکر روح اور ذکر سر سے طالب معرفتِ توحید سے بہت دور رہتا ہے اور وہ محض اہل تقلید ہی رہتا ہے بیت غرق فل توحید ہو کر میں ایسی وحدت لکا تک پہنچا کہ جہاں میں نے اپنی روح کو خدا کے سپرد کر دیا اور چشمے دل کو دیدار الہی سے سیراب کر لیا جان لے کہ دیدارے الہی اور اہل دیدار کے درمیان کوئی پتھر یا پہاڑ یا دیوار حائل نہیں ہو سکتی بلکہ دیو نفس حائل ہوتا ہے جو پتھر اور دیوار سے بھی سخت تر ہجاب ہے اور جس کا مارنا بے حد مشکل و دشوار ہے مرشد کامل سب سے پہلے اسی دیو خبیس مصاحب ابلیس کو تصور اس میں اللہ ذات کی تلوار سے قتل کرتا ہے اور جب یہ دیو نفس مر جاتا ہے تو بندے اور رب کے درمیان سے بیگانگی کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور بندہ ہر وقت بلاحجاب دیدار پرور دگار کرتا رہتا ہے صاحب نظر مرشد کامل ایک ہی توجہ سے یہ بھاری پردہ اٹھا دیتا ہے اور پہلے ہی دن طالب اللہ کو لقائے الہی سے مشرف کر دیتا ہے جو مرشد پہلے ہی دن طالب اللہ کو شرف دیدار نہیں کر سکتا وہ لائق ارشاد مرشد نہیں ہے وہ احمق ہے بے ادب ہے اور بے حیا ہے لقائے دیدار اور قرب الہی کی حضوری تک پہنچانے کا وسیلہ کون سی چیز ہے دیدار و لقائے الہی سے مشرف کرنے کا وسیلہ تصور اسم اللہ ذات اور حاضرات کلمائے طیبات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور یہ حاضرات کشف و کرامات سے افضل ہیں جو شخص لقا ددار الہی کا منکر ہے اور لقا و ددار الہی پر اعتقاد و یقین و اعتبار نہیں کرتا اس منافق سے خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ و وسلم بیزار ہیں اور اس کا ٹھکانہ نار جہنم کا سب سے نچلا طبق ہے مرشد کامل سب سے پہلے حاضرات تصور اس اللہ ذات کے ذریعے طالب اللہ کے ساتھ و اندام کو نور بنا دیتا ہے اور پھر اپنی توجہ سے اسے کرب الٰہی کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے جہاں وہ ہر وقت مشرف دیدار رہتے ہوئے اللہ تعالی کی نظر میں منظور رہتا ہے مرشد پر فرض عین ہے کہ طالب اللہ کو پہلے ہی دن ان مراتب پر ضرور پہنچائے مرشد کامل کو چاہیے کہ طالب اللہ کو سب سے پہلے اپنی توجہ سے معرفت الہی عطا کرے پھر اسے مجلس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم و سلم میں پہنچائے اور اس کے بعد اسے تلقین سے نوازے جو مرشد صاحب حضور ہے اور ہر وقت ادارے الہی سے مشرف رہتا ہے اسے طالبان مولا کو حضوری میں پہنچانا اور ددار الہی سے مشرف کرنا کون سا مشکل و دشوار کام ہے مرشد کامل جس طالب اللہ کو تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے تلقین سے نوازتا ہے اسے فنا فل شیخ کر کے مرتبہ نعم البدل پر پہنچا دیتا ہے بعض طالب اللہ ایسے احمق بے سمجھ بے عقل اور بے شعور ہوتے ہیں کہ اہل دوری ناقس مرشدوں کو صاحب معرفت حضوری سمجھتے رہتے ہیں وہ رنجس نجاست جیفۂ مردار کے طالبوں کو اہل دیدار معارف سمجھتے رہتے ہیں ابیات مجھے نبی علیہ السلاط وسلام نے ایسی تلقین فرمائی ہے کہ ایک ہی دم میں مجھے دین پر استقامت حاصل ہو گئی ہے بے حضور مرشد تو مردود ہوتا ہے اور وہ اپنی نظر سے طالبوں کو کس طرح با حضور کر سکتا ہے میں صاحب نظر ہوں صاحب حضور ہوں اور راہ خدا کا رہنما ہوں لیکن مجھے لقائے الہی کے لائق کوئی طالب نہیں ملا اگر مجھے کوئی صاحب توفیق طالب مل جائے تو میں اسے خضر علیہ السلام کے مرتبے سے بہتر مرتبہ عطا کر دوں اگر مجھے کوئی طالب صادق مل جائے تو میں قرب حق تک اس کی راہبری کرتا رہوں مرتبہ دیدار اللہ تعالی کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہتا ہے دنیا و آخرت میں اسے عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے فرمان حق تعالی ہے اور جو شخص یہاں دیدارے حق سے اندھا رہ گیا وہ آخرق میں بھی دیدارے حق سے اندھا رہے گا بیت اگر تیرے پاس آنکھیں ہیں تو جی بھر کے دیدارے الہی کر اگر تو پہنچ سکتا ہے تو مارفت الہی تک پہنچ ہر عمل ہر طاط ہر علم ہر مطالعہ ہر ثواب اور ہر بندگی دیدار الہی کی خاطر ہے اہل دیدار کو دیدار الہی کے سوا کسی اور طرف دھیان دینے کی ضرورت ہی کیا ہے بیت جو شخص دیدار الہی کا منکر ہے وہ امت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خارج ہے اور اس کے نصیب میں خواری ہے منصب و مرتبہ دیدار پروردگار کی توفیق کو برداشت تو تحقیق طالب مرید قادری کو حاصل ہے دیگر طریقے والے اگر کوئی دیدار الہی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ لاف زن ہے جھوٹا ہے اور اہل حجاب ہے باطن میں معرفت توحید و فکر میں وہ شخص قدم رکھ سکتا ہے جو سب سے پہلے اپنے وجود کو علم سے پختہ کرے اپنے جسم کو علم سے آراستہ کرے اور ہفت اندام جسہ کو علم سے پاک کرے کیونکہ بے علم آدمی خدا کو ہرگز نہیں پہچان سکتا علم دو قسم کا ہے ایک رسمی رواجی ظاہری علم ہے جو زبان سے پڑھا جاتا ہے اور دوسرا علم حیو کیوم ہے جو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے اس کا مطالعہ تصور سے کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق با تصبی تصدیق قلب راحت بخش ری روحانی فیض فضل الع فیض فضل القاع فیض فضل البقاء اور فیض فضل الحیا سے ہے اور اس کا تعلق تسبیح تصدیق کے قلب راحت بخش ری روحانی فیض فضل العطا فیض فضل القاع فیض فضل البقاء اور فیض فضل الحیا سے ہے توفیق الہی سے جب علم باطن صور اس میں اللہ ذات کے ذریعے کھلتا ہے تو علم ظاہر خود بخود علم باطن میں آ جاتا ہے علم باطن کا مطالعہ زبان سے نہیں بلکہ این مشاہدے سے کیا جاتا ہے اس سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور نفس مر جاتا ہے اس کا مطالعہ جملہ انبیاء و ولی اللہ کا ہم سبق ہو کر اس روحانی مدرسی میں کیا جاتا ہے جو اللہ تعالی کے قرب میں واقع ہے اور جہاں نہ نفس کی گنجائش ہے اور نہ شیطان و دنیا کی اور نہ وہاں قلب و روح و جسم و جسہ کا نام و نشان ہے وہاں صرف انوار ہے مطالعہ و مرتبہ دیدار ہے یہ علم یقین و اعتبار کا علم ہے اس علم کا عالم ولی اللہ ہوتا ہے جو لوگوں کو آزار نہیں پہنچاتا کہ علم تصور کے مطالعے سے اس کے جسم کے ساتھ و اندام حضوری ما اللہ سے مشرف ہوتے ہیں ایسے عالم کو سروری قادری یا قادری سروری مادر زاد ایسی ولی اللہ کہتے ہیں مدرسہ لاہوت لامکانی کے تعلیم یافتہ عالم سیر ربانی اور عالم فنافی اللہ فانی صرف قادری طریقے کے طالب مرید ہی ہوتے ہیں اگر کوئی دوسرا اس کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور لاف زن ہے کیونکہ قادری کی ابتدا ہی یہ ہے کہ وہ پہلے ہی دن لاہوت لامکانی مدرسے سے علم تصور کا سبق لیتا ہے اسی کا مطالعہ کرتا ہے اسی کو پڑھتا ہے اور اسی کو جانتا ہے اس مدرسے کا تعلیم یافتہ قادری بے ریاضت عالم صاحب راز ہوتا ہے اور ہر حاجت سے بے نیاز ہوتا ہے ابیات علم ایک طریقہ ہے اللہ تعالی کو جاننے اور اس سے شرم کرنے کا اور اس سے دیدار خدا نصیب ہوتا ہے علم ایک نور ہے جس کی روشنی میں عالم کو حضوری نصیب ہوتی ہے جو شخص حضوری کے اس علم کو نہیں جانتا وہ بے شعور ہے علم ایک بھید ہے جو ایک ہی لفظ میں پنہا ہے اس لفظ کو کنہ کن سے پایا جا سکتا ہے علم خاموشی کا نور ہے جو اس راز سے واقف ہو جاتا ہے وہ بے نیاز عالم بن جاتا ہے علم معرفت توحید ہے اس کا جاننے والا عیسی صفت عارف ہوتا ہے ایسا عارف لفظ کن کہہ کر مردے کو زندہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی ہستی کو مٹا کر غرق فل توحید ہوتا ہے جو عالم فقیر علم حضور اور معرفت وسال حیو قیوم کے مطالعے میں غرق رہتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے ایسے صاحب حضور عارفوں کے لیے کیل کال کا رسمی رواجی علم بیکار ثابت ہوتا ہے کیونکہ انہیں روشن ضمیری کا علم حاصل ہوتا ہے جس کے مطالعے سے وہ دونوں جہان پر متصرف ہوتے ہیں جان لے کہ فقیر کو قرب الٰہی میں اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کا رفیق باتفیق اور صاحب دیدار ہوتا ہے وہ ان اللہ اراک اللہ شعین قدیر کے مرتبے کا مالک الملکی فقیر ہوتا ہے وہ عارف ولی اللہ محقق عالم بلہ اور روشن ضمیر ہوتا ہے جو کنین دونوں جہان پر امیر ہوتا ہے کل و جز کی تمام مخلوق اس کی قیدی اور اسیر ہوتی ہے لوہی محفوظ پوری تفسیر کے ساتھ اس کے مطالعے میں رہتی ہے وہ دائمی طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا ہے اور وہ اہل کبور کی روحانیت پر حاکم ہوتا ہے کیونکہ وہ صاحب بصارت اور صاحب کم بعض اللہ ہوتا ہے جان لے کہ مالک الملکی فقیر اور حاکم امیر اسے کہتے ہیں جو پہلے چودہ علوم چودہ حکمتوں چودہ توجہ چودہ تصور چودہ تصرف چودہ تفکر چودہ تفیق چودہ تریک چودہ تصدیق چودہ معرفت چودہ توحید چودہ تجرید چودہ تفرید چودہ ترک چودہ توّقل چودہ مذکور چودہ قرب حضور چودہ فنا چودہ بقا چودہ باطن صفا چودہ سر چودہ اسرار اور چودہ دموں کو اپنے زیر عمل لا کر ان کا عامل کامل مکمل اکمل اور جامع ہو جائے اور پھر جمعیت جوہر کو اپنے زیر تصرف لا کر ایسا لاحتاج فقیر بن جائے کہ نہ تو کسی سے سوال کرے اور نہ کسی سے کوئی غرض رکھے یہ مراتب ہیں اس صاحب امر مالک الملکی مختار فقیر کے جو ذات و صفات کے تمام درجات پر مکمل اختیار رکھتا ہے فرمانے حق تعالی ہے پس تو سیدھا چلا جا جیسا کہ تجھ کو حکم ہوا ایسے فقیر کے نزدیک زندگی و موت ایک قبر و قرب ایک نور و حضور ایک دیدارو انوار ایک فرد و توحید ایک کمبعز نلہ اور کمبہ ازمی ایک ایان و چشم بسر جان ایک سونا و جاگنا ایک مطالعہ نیک و بد ایک لوہی محفوظ و لوہے ضمیر ایک بھوک و سیری ایک سکوت و گویائی ایک مستیوں ہوشیاری ایک ملاپ و جدائی ایک ابتدا و انتہا ایک غنایت و ہدایت ایک اور ناسوت و لاہوت ایک ہوتی ہے اس راہ کی اصل مراد حضوری حق ہے جس کا انحصار چودہ قسم کی توفیق و تحقیق پر ہے اس راہ کے آغاز ہی میں طالب صادق کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے صحیح اقرار زبان تصدیق قلب اور اخلاص خاص کے ساتھ تصوی کرتے ہوئے دریائے اعتقاد میں غوطہ لگائے تاکہ اس کے وجود کے ساتھوں اندام پاک ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالی پاک اعتقاد ہی پسند فرماتا ہے اس طرح جب اس کا اعتقاد درست ہو جاتا ہے تو اس کے وجود میں چور رہتی ہے نہ چرا حوس رہتی ہے نہ ہوا سر سے قدم تک اس کا باطن و بتن ہو جاتا ہے صفا اور وہ طالب بن جاتا ہے با ادب وہ باحیا اور اسے حاصل رہتا ہے دیدار خدا دوسرے یہ کہ طالب صادق فکر میں اس طرح قدم رکھے کہ مرتے دم تک اس کا قدم پیچھے نہ ہٹے اور لبے گور تک تاط الہی میں ثابت قدم رہے فرمانے الہی ہے اور خود کو اپنے رب کی عبادت میں مشغول رکھ حتیٰ کہ تجھ پر یقین کی گھڑی آ پہنچے تیسرا یہ کہ طالب صادق طالب الہی میں یوں کرے کہ محبت الہی کی چھری لے کر اپنے ہاتھ سے اپنا سر اپنی گردن سے جدا کر دے اور بے و بے زباں ہو کر اللہ سے ہم کلام ہو جب وہ ایسا کر گزرے گا تو تب وہ شرف لکاء کے لائق ہو جائے گا ایسے بے سر وجود والا طالب ہی لکائے خدا تصور حضوری تفیق و تصرف مشاہدہ اور حضوری رب العالمین کے مشاہدے کے لائق ہوتا ہے اور ایسے ہی مرتبے کا طالب صاحب صدق و یقین اور لائق کے تلقین ہوتا ہے چودہ مقامات پر پورے یقین و اعتبار و جمعیت قرار کے ساتھ مفصل مجلس دیدار منعقد ہوتی ہے جہاں بے سر ہو کر عاشقوں عارفوں واسلوں اور اہل بصیرتوں صاحب نظر عارفوں کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ صاحب حضور رہتے ہیں وما لینا بلاغ المبین